ہم بونا بچوں کے لیے سلاحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کری بہندی نسیب رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو رہا ہے کام الحمدللہ للہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى إنا قل إن هدى الله صدق اللہ عل وسلم یہ سورت عام کی آیت نمبر اکہتر ہے جو ہم نے خطبہ میں تلاوت کی اللہ فرماتے ہیں قل اے میرے پیغمبر اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دی دیے آپ فرما دیجیے آپ بار بار سن رہے ہیں کہ اللہ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں آپ فرما دیجیے آپ بتا دی دیے آپ ان سے پوچھیے اند او مندون اللہ مالافا بلا ید الرنا کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر پکاریں ان کو جو نہ تو ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں نقصان دے سکتے ہیں مشرقین مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر کہاں بھٹک رہے ہو واپس آ جاؤ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے سوال کیجئے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر اس دین میں واپس آ جائیں جسے دین کہنا بھی لفظ دین کی توہین ہے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر اپنے خالق مالک اور رازق کو چھوڑ کر لکڑی پتھر اور مٹی کی بنائی ہوئی ان مورتیوں کی عبادت کریں ان سے دعائیں کریں ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھیں اور کیا ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رہبر کامل کو چھوڑ کر ابو جہل اور ابو لہب جیسے شیطانوں کی اقتدا اور اتباع کریں اور کیا ہم اسلام جیسا بے مثال مذہب چھوڑ کر اسی جاہلیت کے دور میں واپس چلے جائیں ایسا ممکن نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا ایک سچا مومن اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ نے تو ہدایت دے دی اس کو اللہ نے تو ایمان دے دیا اور پھر وہ ایمان کو چھوڑ کر کفر میں واپس چلا جائے ایک سچا مومن اس کا تصور نہیں کر سکتا اسے کفر میں جانا اتنا ہی ناگوار محسوس ہوتا ہے جیسے کسی کا آگ کے اندر جلنا اور حقیقی مومن وہی ہے جسے ایمان کو چھوڑ کر کفر میں جانا اتنا ہی ناگوار محسوس ہو جتنا کی آگ میں ڈالا جانا بخاری اور مسلم میں حضرت انس ربی اللہ تعالی سے رویت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کن نفی بجد حلا بتل کی مان جس کے اندر تین صفات پائی جائیں گی وہ ایمان کی حلاوت ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا ہاں میرے بھائیوں ایمان کی بھی حلاوت ہوتی ہے آپ نے لڈو کی حلاوت تو چکھی اور برفی کی حلاوت چکی اور چمچم چم اور گلاب جامن اور دوسری مٹھائیوں کی مٹھاس تو چکھی لیکن ایمان کی بھی ایک مٹھاس ہوتی ہے اور ایمان کی مٹھاس کا مقابلہ دنیا کی کوئی میٹھی چیز کوئی لذیذ چیز وہ نہیں کر سکتی ہے اللہ پاک ہمیں ایمان کی حلاوت عطا فرمائے ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے اور اللہ سے دعا بھی کر لیں کہ یہ جو تین علامت نے بیان فرمائی کہ جس کے اندر یہ تین باتیں پائی جائیں گی وہ ایمان کی مٹھاس اپنے دل میں محسوس کرے گا تو اے ہمارے اللہ تو محض اپنے فضل و کرم سے یہ تینوں علامتیں ہمارے اندر پیدا فرما دے ان تینوں صفات سے ہم گناہ کو متصف فرما دے کون سی تین صفات ہیں پہلی صفت من کان اللہ رسول ہُو احب الیه مما سواہ وہ شخص جسے اللہ اور اس کے رسول سے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت ہو بھائی سے بھی زیادہ محبت بہنوں سے بھی زیادہ محبت باپ سے بھی زیادہ محبت ماں سے بھی زیادہ محبت اولاد سے بھی زیادہ محبت کاروبار سے بھی زیادہ محبت شہرت سے زیادہ محبت دنیا کی عزت سے زیادہ محبت ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو دوسری صفت بمن احبا لا يحبه الا للا اور جو کسی بندے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہو صرف اللہ کے لیے ایک تو ہے رشتے کے لیے محبت غرض کے لیے محبت دولت کی وجہ سے محبت اور کرسی کی وجہ سے محبت اور حسن کی وجہ سے محبت نہیں کسی سے محبت کرتا ہے صرف اللہ کے لیے صرف اللہ کے لیے ہاں یہ بھی کلمہ پڑھتا ہے میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں لہذا مجھے اس سے محبت ہے بس یہ ہے محبت کا رشتہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے لہٰذا میں اس سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اللہ کا بندہ ہے یہ دین کا خادم ہے یہ دین کا مبلغ ہے یہ دین کا مجاہد ہے یہ اس لیے محبت کرتا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے اور تیسری چیز تیسری صفت بمرا د فن کفریذ اور جس شخص کو کفر کی طرف دوبارہ واپس جانا اتنا ہی ناپسند ہے جبکہ اللہ پاک نے اس کو کفر سے نجات دے دی تو اس کو کفر میں جانا اتنا ہی نا پسند ہے جیسے کہ اس کو آگ میں ڈالا جانا نا پسند ہے جیسے ہم آگ میں ڈالے جانے کا تصور نہیں کر سکتے تصور نہیں کر سکتے اللہ معاف فرمائے ہمیں کوئی یقین دلا دے یقین آ جائے کہ کل آگ میں ڈال دیا جائے گا تو ہم تو پہلے ہی مر جائیں آگ میں ڈالے جانا کا تصور ہی بڑا ہالناک ہے تو فرمایا کے اسے ایمان چھوڑ کر کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند ہو جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہوتا ہے اور میرے بھائیوں یہاں یہ ارض کروں گا کہ یہ جو نو مسلم ہیں نا جو خود اسلام قبول کرتے ہیں اسلام کے لیے قربانی دیتے ہیں ان کے اندر واقعی یہ چیز پائی جاتی ہے بہت سے جو نو مسلم ہیں جو سوچ سمجھ کر ایمان کو قبول کرتے ہیں جو ایمان کو حاصل کرتے ہیں جن کو ایمان وراثت میں نہیں ملتا ہمیں تو ایمان وراثت میں ملا ہے نا بھائی ان کو ایمان وراثت میں نہیں ملتا وہ ایمان کو تلاش کرتے ایمان کو حاصل کرتے ہیں تو واقعی ان کو ایمان کا چھوڑنا ایسے ہی ناگوار محسوس ہوتا ہے جیسے آگ میں ڈالا جانا میں نے مضمون میں تو یہ لکھا ہے واقعہ شاید اس دفعہ کے اخبار میں چھپ جائے تو میری نظروں کے سامنے پچھلے دنوں گزرا دو نوجوان بچیاں ہندو خاندان سے تعلق بڑا مالدار خاندان ایش و عشرت کا ہر سامان ان کے پاس کالج میں پڑھنے والی لیکن اللہ نے قبول کر لیا دونوں نے ایمان قبول کر لیا اللہ کا انتخاب اللہ کا انتخاب اب ساری سہولتیں چھوڑ دی باپ کو چھوڑا ماں کو چھوڑا بھائی بہنوں کو چھوڑا گھر بار کو چھوڑا اور چھپ چھپا کر کسی دینی ادارے میں پہنچ گئے والدین نے کہیں نہ کہیں سے سراغ لگا لیا بڑا تعلقات والا والد پہنچ گیا ان تک اور جو ساتھی موجود تھے انہوں نے بتایا کہ باپ نے آخری حربہ آزمایا ہاتھ جوڑ دیے رو پڑا تڑپ تڑپ کر رویا میں نے کیسے تم کو پالا کہاں آگئی ہو تم میری نافرمانی کر کے وہ بھی رو پڑی تو کہتے ایسی جذباتی فضا تھی میں نے سوچا آپ تین بچیوں کے قدم ڈگمگا جائیں گے روتی نہیں باپ کی جدائی میں ماں کی جدائی میں بہت روئی وہ بھی رو رہا ہے لیکن جب کہا چلو تو کہا نہیں ابا ایمان کے بغیر اب گزارا نہیں ہے ایمان نہیں چھوڑ سکتی بلکہ ہاتھ باندھ کے درخواست کرنے لگی ابا آپ بھی ایمان قبول کر لیں آپ بھی دو زخ سے بچ جائیں گے تو جو لوگ ایمان کو تلاش کرتے ہیں ایمان کو حاصل کرتے ہیں ایمان کو دریافت کرتے ہیں ایمان کو پا لیتے ہیں واقع ان کے دل میں ایمان کی بڑی قدر ہمیں تو وراثت میں مل گیا مفت میں ہم نے کیا قربانی دی ہے نہ گھر چھوڑا نہ کاروبار چھوڑا نہ عیاشی چھوڑی نہ ایش و راحت کے سامان چھوڑے خون تو دور کی بات ہے ہم نے تو پسینہ بھی نہیں با... بہایا ایمان کو حاصل کرنے کے لیے اس لیے قدر نہیں ہے اللہ معاف فرمائے ہم تو بات بات پر ایمان کو قربان کر دیتے اللہ, اللہ ہمیں معاف فرمائے کہیں دولت پر ایمان قربان کہیں رشتے پر ایمان قربان کہیں حسن پر ایمان قربان کہیں فحاشی پر ایمان قربان جگہ جگہ ہم ایمان کو قربان کرتے ہیں تو فرمائے کہ اسے کفر کی طرف جانا ایسے ہی ناپسند ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا جس کے اندر یہ تین صفات ہوں گی اللہ اور اس کے رسول کی شدید ترین محبت اور ایمان والوں سے صرف اللہ کے لیے محبت اور کفر کی طرف جانا ناگوار ہو جن کے اندر یہ تین صفات پائی جائیں گی فرمایا کہ وہ اپنے دل میں ایمان کا مزہ محسوس کریں گے ایمان کی لذت آئے گی اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے گا سجدہ کرنے میں مزہ آئے گا حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کا قول پہلے بھی سنایا وہ فرماتے ہیں جب سجدے میں سر رکھتا ہوں ایسے لگتا ہے اللہ میاں پیار کر رہے ہیں اللہ اکبر سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا ایسے لگتا اللہ میاں پیار کر رہے ہیں حی اللہ, اللہ ہمیں بھی یہ ایفیات نصیب فرما دے تو فرمائے کل اند ادون اللہ مالا فرما دیجئے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر پکاریں ان کو جو نہ تو ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ان کے اختیار میں بن رد اللہ کابینہ اور ہم اسلام سے الٹے پاؤں پھر جائیں باد از اللہ بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دے دی ہم کو ہدایت دے دی اللہ نے میرے بھائیوں میری بہنوں ہمیں تو اللہ نے بن مانگے ہدایت دے دی بن مانگے ہم نے اللہ سے ہدایت مانگی نہیں ہے اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ایمان مانگا نہیں اللہ نے ایمان دے دیا قرآن مانگا نہیں ہم نے اللہ سے اللہ نے دے دیا ہم نے اللہ سے مانگا نہیں تھا کہ ہمیں سید صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرنا اللہ نے پیدا کر دیا اور حضور کا غلام بنا دیا اللہ کا بڑا کرم بڑا کرم اس نے یہ احسان کیا تو بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دے دی نیکی کا راستہ دکھا دیا اپنی رضا کا راستہ دکھا دیا تو کیا اس راستے کو چھوڑ کر ہم گمراہی کے راستے پر چلے یہ سوال کیا جا ہے کل لذیذ تحبت حسیاتی نفل ارضی حیران جیسے وہ شخص جسے شیتانوں نے جنگل میں بے رہ کر دیا ہو اور وہ بٹکتا پھر رہا ہو جنگل میں ہے جنگل اور راستے کا اتا پتہ نہیں ہر طرف راستہ ہے ادھر بھی جا سکتا ہے ادھر بھی جا سکتا ہے ادھر بھی جا سکتا ہے شیاتی نے اس کو سیدھے راستے سے ہٹا دیا اب جنگل میں بھٹکتا پھر رہا ہے لہو اصحاب نہ اس کے کچھ دوست ہیں جو اسے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں جو اسے بلا رہے ہیں ہدایت کی طرف ٹھیک راستے کی طرف اور کہہ رہے ہیں اینا ای ارے ہمارے پاس آ جاؤ اس کے دوست ہیں دوست کو پکار پکار کر کہہ رہے ارے ہمارے پاس آ جاؤ آ جاؤ ہم سیدھے راستے پر ہیں کیوں بٹک رہے ہو جنگل میں درندوں کا شکار بن جاؤ گے اور وہ حیران پریشان بھٹکتا پھر ہے کبھی ادھر کبھی ادھر تو ٹوئیاں مار رہا ہے اللہ اکبر تو یاد رکھیے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر چلتا ہے اس کی بھی بالکل یہی مثال ہے وہ گمراہی کے جنگل میں اندھیرے جنگل میں زلالت کے جنگل میں اور سرکشی کے جنگل میں اور شہوت کے جنگل میں بٹکتا پھر رہا ہے اور اسے پکارنے والے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں آؤ ہمارے پاس آ جاؤ ہم تم کو سیدھے راستے پر چلاتے ہیں اور سب سے بڑا پکارنے والا کون ہے ہمارا آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں ارے ادھر نہ جاؤ ہلاک ہو جاؤ گے ادھر نہ جاؤ تباہ ہو جاؤ گے ادھر نہ جاؤ بھٹک جاؤ گے ادھر جاؤ ادھر ادھر آؤ میری طرف میری طرف آؤ کعبہ کی طرف آؤ مدینہ کی طرف آؤ ادھر آؤ میں تم کو سیدھے راستے پر چلاتا ہوں دنیا کی بھی کامیابی ہے یہاں دین کی بھی کامیابی ہے لیکن بہت سے ہیں جو بہرے بن گئے سنتے ہی نہیں ہیں اس پکار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی پکارتے تھے اور آج بھی پکار رہے ہیں ادھر نہ جاؤ ادھر آؤ میری طرف آؤ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی اور کچھ پتنگے پروانے کیڑے مکوڑے آگ میں چھلانگے لگاتے ہیں اور ایک بچانے والا ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے دور ہٹاتا ہے مگر وہ چھلانگے لگاتے ہیں زبردستی فرمائے میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر بچانا چاہتا ہوں لیکن تم دو زخمی چھلانگے لگاتے ہو تو کہ اس کے کچھ دوست ہیں جو اس کو پکارتے ہیں ہدایت کی طرف اور کہتے ہیں آؤ ہمارے پاس اول آپ فرما دیجیے انہدا سیدھا راستہ تو بس اللہ کا راستہ ہے سیدھا راستہ صرف اللہ کا راستہ ہے اگر ہدایت کا اطلاق ہو سکتا ہے کسی چیز پر تو اللہ کی ہدایت پر اور راستے کا کسی چیز پر اطلاق ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کے راستے پر اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب ذلالت ہے گمراہی ہی گمراہی ہے وہ امیر نو لسلیما العالمین اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سر جکا دیں کس کے سامنے رب العالمین کے سامنے یہ قرآن ہے قرآن قرآن کا ایک ایک لفظ بامانہ ہے بر محل ہے اس میں حکمت ہے اس میں ہدایت ہے کیا کہا جا رہا ہے ارے تم ہم کو بلاتے ہو گمراہی کی طرف اور جبکہ ہمارے اللہ نے ہم کو کیا حکم دیا ہمیں حکم دیا کہ تم اپنا سر جکا دو رب العالمین کے سامنے رب العالمین وہ جو عالمین کا رب ہے سارے جہانوں کا رب ہمارا رب صرف انسانوں کا رب نہیں صرف جنوں کا رب نہیں بلکہ یوں بھی کہوں تو صحیح صرف مسلمانوں کا رب نہیں وہ تو ساری کائنات کا رب ہے اس لیے ہم یہ نہیں کہتے الحمد رب المؤمنین رب متقین یہ نہیں کہتے ہم تو کہتے الحمد رب العالمین سارے جہانوں کا رب ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سر جکا دیں رب العالمین کے سامنے کیا کہا جا رہا ہے اس میں رب العالمین کے سامنے کہ ان کو بتا دو کہ ہم تو اس کے سامنے سر جھکائیں گے جس کے سامنے سارے آلمین نے سر جھکایا ہوا ہے سارے جہان اسی کے سامنے سر نگو ہیں کیا سمندر کیا دریا کیا سورج کیا چاند کیا پرندے کیا درندے سارے کے سارے اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے تو ہمیں حکم دیا گیا کہ تم بھی اسی کے سامنے سر جھکاؤ انعیم اصلا بد تقو اور ہمیں حکم دیا گیا کیا نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو جب سر جکا دیا تو عبادت بھی ضروری ہے عبادت بھی ضروری جب ایمان قبول کر لیا تو نماز بھی ضروری وہ کیسا مسلمان ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا اللہ اکبر مگر ہیں, ہیں جبکہ قرآن ایک طرف اسلام اور ایمان کی بات کرتا ہے اور اس کے ساتھ نماز کی بات کرتا ہے کہ جو مسلمان ہوگا جو مومن ہوگا وہ نماز کی بھی پابندی کرے گا اور بار بار بتایا جا چکا قرآن نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے قائم کرنے کا حکم اس کے لیے دو بڑی شرطیں ہیں قائم کرنے کے لیے ایک تو یہ کہ ہمیشہ نماز پڑھی جائے ایسا نہیں کبھی پڑھے اور کبھی پڑھتا ہی نہیں یہ نہیں پابندی کے ساتھ نماز نماز نہ چھوٹے کسی حالت میں نہ چھوٹے اللہ اکبر اللہ پاک جن کو چسکا لگا دیتے ہیں مزہ جاتا ہے نا ایمان کا مزہ آتا ہے نماز کا بھی مزہ آتا ہے رکوع کا مزہ آتا ہے سجدے کا مزہ آتا ہے اللہ کا نام لینے کا مزہ آتا ہے تلاوت کا مزہ آتا ہے ذکر کا مزہ ہے دعا کا مزہ ہے جن کو آتا ہے ان کو اس کے بغیر کیا نہیں آتا ہماری مسجد میں پچہتر اور اسی سال کی عمر کے درمیان کے ایک بڑے میاں مگر یقین کریں ہر نماز میں تقریباً ہر نماز میں سب سے پہلے موجود سب سے آخر نکلتے ہیں نوجوان بیٹا ان کا انتقال کر گیا میرے سامنے فرض نماز تو الگ رہی جماعت بھی نہیں چھوڑی اس دن جماعت بھی نہیں چھوڑی پچھلے دنوں دل کا مسئلہ ہو گیا ڈاکٹر نے منع کیا سائدہ نہیں کرنا اللہ اکبر بڑے عجیب طریقے سے مجھے کہتے ہیں ان کی زبان بھی بڑی سادہ سی ہے مولوی صاحب مولوی صاحب جب تک سر اللہ کے سامنے رکھے نہیں مزہ ہی نہیں آتا اللہ اکبر مزہ ہی نہیں آتا اللہ اکبر اور ڈاکٹر کہتا سیدا نہ کرو ہمیں تو نہیں مزہ آتا جب تک کہ سر اس کے سامنے جکائے نہیں تو بھائی نماز قائم کرنے کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے اور نماز قائم تب ہوگی جب کہ نماز کے فرائض واجبات شرائط اور آداب کا لحاظ کیا جائے گا تب ہوگی نماز قائم ایسے نہیں کہ جناب نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسے کھلونا ہوتا ہے چابی والا چابی بھر دی اور مسلمان شروع ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بس ادھر چابی ختم سلام پھیر دیا یہ, یہ نہیں نماز خوشو خضو کے ساتھ آداب کا لحاظ کرتے ہوئے شرائط کو پورا کرتے ہوئے آقا کی سنتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب نماز قائم کی جائے گی تو نماز منکرات اور بے حیائی سے روک دے گی اللہ کہتا ہے اقیم اسلا ان سلا انہا ان شا من حقیقی نماز ہے یہ بے حیائی کی باتوں سے اور گنا سے روک دیتی ہے ارے کوئی ڈاکٹر عام سا ڈاکٹر کوئی حکیم کو نسخہ بنائے کوئی دوا بنائے اور لکھ دے یہ نزلے کے لیے مفید ہے نظرا نہیں رہے گا اس کے کھانے سے اس کے پینے سے اور میں استعمال کروں فائدہ نہ ہو مجھے اس کی حکمت پر اس کی طب پر اور اس کی دہنا پر شک ہونے لگے گا کہ تجربہ کار نہیں ہے ایسی سودا بیچنے کے لیے لکھ دیا ہے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوا اور میرا اللہ کہتا ہے میرا اللہ کہتا ہے جس کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی نماز روکتی ہے بے حیائی کی باتوں سے جھوٹ سے بدکاری سے شراب سے غیبت سے نماز روکتی ہے ظلم سے غصب سے نہب سے خیانت سے دغا سے دھوکے سے نماز روکتی ہے اور ہماری نماز نہیں روکتی تو یقینا ہماری نماز میں فرق ہے اللہ کے بتانے میں کوئی فرق نہیں ہے اس کا قول سچا من عقیم صلاح اور نماز کو قائم کرو بتکور اور اس کی نافرمانی سے بچو پہلے فرمایا نماز قائم کرو پھر فرمایا اس کی نافرمانی سے بچو یہ حقیقت میں اس کا نتیجہ ہے جب نماز قائم کی جائے گی تو نافرمانی فرمانی سے بچنا آسان ہو جائے گا بت بہو البی الی ہتوشر بہو البی الی ہتوشر اور وہی ہے جس کے سامنے تمہیں جمع کیا جائے گا اسی کی عبادت کرنی ہے جس کے سامنے بل آخر پیش ہونا ہے جب حشر بھی اس کے سامنے جزابی اس کے سامنے آج بھی مالک وہی ہے کھلا بھی وہی رہے تو پاگل ہے پاگل ہے جو اس کی عبادت نہیں کرتا اور اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتا ہے بہوی الی تو شرون اور وہی ہے جس کے سامنے تمہیں جمع کیا جائے گا السماوات اللہ بالحق اور وہی ہے جس نے پیدا کی آسمانوں کو اور زمینوں کو با مقصد ہمیں اس اللہ کے سامنے سر جکانے کا حکم دیا جا رہا ہے جس کے سامنے ساری زمینیں اور سارے آسمان سر جکاتے سب کا خالق یقول اور جس سے وہ کہے گا ہو جا ارے اٹھ جا لاکھ سال سے مرے ہوئے دو لاکھ سال سے مرے ہوئے دس ہزار سال سے مرے ہوئے اٹھ جا ہو کون ایک دفعہ وہ کہے گا اور سارے کے سارے انسان اٹھ کھڑے ہوں گے کسی کی ضرورت نہیں ہوگی نافرمانی نافرمانی کر سکے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ مٹی بنا رہے ہڈیاں بنا رہے نہیں سب اٹھ جائیں گے کال الحق اس کا قول سچا ہے پکا ہے بلا الملک ملک یوم فخوف سور اور اسی کی حکومت ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا اسی کی حکومت ہوگی حکومت آج بھی اسی کی ہے حکومت آج بھی اسی کی ہے لیکن آج سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کے خاص طور پر اللہ جس کو تھوڑی سی دولت دے دے تھوڑا سا اختیار دے دے عارضی سا اقتدار دے دے اس پاگل کا دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے یہ اسلام آباد میں رکھی ہوئی کرسی ہی ایسی ہے جو بیٹھتا ہے دماغ خراب جی جو بیٹھتا ہے دماغ خراب وہ سمجھ لگتا ہے آنا بس صرف میں اور کوئی نہیں میں میری طاقت میرا اقتدار میرا اختیار میری کرسی میری بادشاہت تو آج بھی حکومت اسی کی ہے سلطنت اسی کی ہے اختیار اسی کا ہے قدرت اسی کی ہے طاقت اسی کے پاس ہے لیکن آج بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا لیکن اس دن ان کی سمجھ میں بھی آ جائے گا جن کی سمجھ میں آج نہیں آ رہا جو آج سمجھتے ہیں الحمدللہ یہ تو سمجھتے ہی ہیں الحمد الحمدللہ رب کعبہ کی قسم اس مالک کی قسم جو ہمارے دلوں کے جذبات کو جانتا ہے ہم تو آج بھی ایمان رکھتے ہیں کہ سب افتدار, اختیار طاقت سب اسی کے پاس ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے ہم تو بہت ہی آجیز کمزور تو جو آج سمجھتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں جو آج نہیں سمجھتے قیامت کے دن وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ واقعی سلطنت تو اس کی ہے ہمیں تو دھوکا ہو گیا تھا بیوکوف تھے ہم پاگل تھے سمجھتے رہے کہ ہمیں بھی کوئی اختیار ہے